آج اچھا تو کوئی اکا دکا ہی ہوں گے ٹیسٹ والے تھے کون سا کوئی سلانہ پیپر ہو رہے ہیں لیکن ہمارا بھی خیال کرنا چاہیے. اس ٹائم تو کسی کا پیپر نہیں ہو رہا ہوتا ویسے پاکستان میں جو پاکستان والے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ اس وقت ان کا پیپر نہیں ہو رہا تیاری تو تیاری سے نکالنا چاہیے اتنا وقت ظاہر ہے تیاری کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ کھانا پینے ہی چھوڑ دیتا ہے ظاہر ہے وہ وقت بھی نکالتا ہے تو یہ وقت بھی نکالنا چاہیے سبق سننا چاہیے تیاری جو کرتے ہیں نا بڑے چلے جی جیسے اللہ عند المتحان یقران امتحان ایسی چیز ہے کہ یا تو انسان کا عزت بخشتی ہے یا یہ کہ انسان کیا ہو جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے الرجل مرضل اویحان سمجھ آئی چلیے سبق طرف جائیں تو آپ لوگوں کو اسمائی افعال اور اسمائی اسواد سمجھ میں آگے اسماعی افعال کیا ہوتے ہیں اور اسماعی اسوات یعنی جو آواز دینے والے جو کسی چیز کو آواز دی جاتی ہے ذریعے سے یا اس کسی چیز کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے تو وہ اسماعی اسماعی افال جو ہیں تو اسماء لیکن افال کے معنی میں ہیں جی سمجھ میں آ تھے آپ تمام لوگوں کو مکسلر پہ جو ہیں خموش خموش سوئے سوئے رہتے ہو پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوتے ہو تم لوگ تو پتہ نہیں آن لائن ہو کر کہیں اور دنیا میں غائب ہو جاتے ہو کوئی ایک یا دو بتا رہے ہوتے ہیں اور باقی سب انہی پہ چل رہے ہوتے ہیں دیکھو مکس مکسلر پہ بھی ایک ہی ہیں جو جواب دیے جا رہے ہیں اور سکائی پہ بھی ایک ہی ہیں ایک دو تین چار چار بار ایک ہی کا جواب ہے اور باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کا جواب تو مجھے مل رہا ہے رول نمبر ایک آپ ہی کا جواب مل رہا ہے مکسلر سے ماشاء اب رول نمبر چار بھی آ گئے رول نمبر دو کو کیا ہو گیا اور رول نمبر تین کو کیا ہے رول نمبر دو رول نمبر تین ہم. رول نمبر دو رول نمبر تین مجھے جلدی آیا کرو جلدی ہے لے لو جی جن جن کو لینا ہے کال میں لے لو جلدی کر لو ذرا رول نمبر چھ جلدی کر لو جو <laughs> آئے ہوئے وہ بھی نہیں بتا رہے رول نمبر تین شو ہو رہے ہیں مکسلر پہ رول نمبر دو شو <laughs> ہو رہے ہیں <laughs> کوئی پتہ نہیں ہے چلیے جی پڑھ لیتے ہم لوگ سبق الحمد للہ, الحمد للہ وکفا علی سید وخاتم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا کافی ہے نا یار دس منٹ انتظار کر لیا کافی ہے نا میرے خیال سے دس منٹ کافی انتظار ہے طلباء کا ایسے تو ایک منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے طلباء کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار سب آ جائیں سن لیں تو اچھی بات ہے خیر تو آج کا سبق ہے علم النحب کا اور اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے اسمائے ضرورف کیا پڑھنا ہے اسمائے ظروف بس کر دیں اپنی بحث کو سبق کی طرف آ جائیں. ان کے لئے الگ اسماں ہیں ان کے ایک الگ سے جو ہے نا وہ الفاظ مخصوص ہیں آج کا جو سبق ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہیں اسماعی ظروف کے اندر ظرف زمان ظرف زمان کے لئے کتنے اسماں ہیں کون کون سے اسماں ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اِذْ اذا مَتَا كَيْفَ اَيَّانَا اَمْسِ مُضْ مُنْدْ قَدْتُ ابلو قَبْلُ یہ بارہ الفاظ ہیں بارہ اسما ہیں جو ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اضا متافا ایانہ امس مرد مند قط و افز و قبل بعد ٹھیک <تصفيق> ہے جی ان میں سے ہر ایک لفظ کی تحقیق اور اس کی تشریح آپ لوگ نیچے پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے پاس اپنی کتابیں اوپن کر لیجئے جو پی ڈی ایف یوز کر رہے ہیں وہ اوپن کر لیجئے اور جو ان کے پاس اصل کتاب ہے تو وہ بھی دیکھ لیں اسے کھول لیجیے تو سب سے پہلا لفظ یعنی اسمائی ظروف اور اس کے اندر زمان کے اندر عید ہے اب یہ اس کے لیے آتا ہے اسے دیکھے جی کہتے ہیں ماضی کے واسطے ہے اگرچہ جی مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فیلیا دونوں آ سکتے ہیں جیسے جی شمس و عزت شمس و تویاتن کہتے ہیں کہ عید ماضی کے واسطے ہے یعنی خاص ہے ماضی کے لیے کہ یہ اکثر طور پر عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے ماضی پر ہی داخل ہوتا ہے لیکن تو اید کہتے ہیں کہ ماضی پر داخل ہوتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ کبھی کبھی مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فیلیا دونوں آ سکتے ہیں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے جملہ فیلیا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہےتش شمس تو یہاں پر دیکھیے عز ماضی پر داخل ہوا ہے اور اس کے بعد تولہ آتیش جملہ فیلیا آیا ہوا ہے دوسری مثال کے اندر دیکھیے وہ عز شمس تولیات کہ یہاں پر اس داخل ہوا لیکن اس کے بعد اشمس جملہ کون سا ہے کہ جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے تو اس ماضی کے واسطے آتا ہے اگرچہ کبھی کبھی مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے تو دیکھیے ماضی کیا ہے اب اس جملے کے اندر دیکھیے کہ جی تو کا میں آؤں گا تیرے پاس یا میں آیا تیرے پاس تلا آتی شمس جب سورج کیا تھا تلو تھا جب سورج تلو ہو اب کب وہ وقت سے تعلق ہے کون سا وقت یعنی میں اس وقت آؤں گا تو زمانے کا تعلق ہے اس کے اندر زمانے کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر عز ہے ظرف زمان, زمان ہے اس میں سے اس کے اسماء میں سے ایک ہے عز دوسرے نمبر پہ دیکھیے اضا ہے یہ مستقبل کے واسطے آتا ہے اور ماضی کو بھی کے معنی میں کر دیتا ہے یعنی یہ مستقبل پر داخل ہوتا ہے لیکن اگر ماضی پر داخل ہو تو اسے بھی کیا کر دیتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے اذا جا انسر الله جب آ گئی اللہ کی مدد اور آتی کا اذا طالاب آتیش شمس میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج دلو ہو جائے گا میں ایسے وقت میں آؤں گا اور کبھی مفاجات کے واسطے آتے مفاجات کہتے ہیں اچانک ٹھیک ہے مفاجات اچانک دیکھے خرج تو فیضت و واقف ان میں نکلا فعضت سب واقف کہ جب درندہ کھڑا تھا میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا ٹھیک ہے مفاجات اچانک سمجھ میں آیا نا کچھ عید کیا ہے ماضی کے ماضی پر داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے یزا جو ہے وہ مستقبل پر داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے تو اتنا مشکل بات نہیں ہے ہر ایک مثال دی ہے ٹھیک ہے اِذہ کی بھی مثال دی ہے اور اِذہ کی بھی مثال دے دی ہے کہ اِذہ جا نصر اللہ اور اِذہ ترہ آتی اِذہ طلاعات الشمس ایک اور پھر آپ کو یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی اِذہ جو ہے وہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے یعنی اچانک تو اس کے لیے خارج تو فَإِذَا سَبُعُ وَاقِفُنْ میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا داخل ہونے کا مطلب یعنی ماضی پر بھی آتا ہے اذا مفاجات کا کیا مطلب مفاجات کا میں نے مطلب بتا دیا نا کہہ رہے ہیں ایز ماضی مستقبل مفاجات کا مطلب اچانک ٹھیک ہے اور اوپر کیا پوچھا ہے آپ نے داخل ہونے کا مطلب یہاں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ماضی ہے یعنی ماضی کا سیغہ ہو اگر تو اس کو اگر ہم منفی بنا دیں جیسے ذرا ماضی کا سیگا ہے ٹھیک ہے یہ تو تب ہے کہ ہم نے کہا کہ جی زرابا مارا کسی نے کسی ایک مرد نے مارا بتاتا ہوں دیکھیں تو اب ذرا باقی مانی ہے کیا چیز ذرا باقی ہے کہ اس ایک شخص نے مارا لیکن اب ہم اگر اس کا انکار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں مارا اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں ماضی پر ایسا کوئی بالکل زبردست بالکل ٹھیک سا سمجھا آپ نے کیا ہے آپ رول نمبر چھ بالکل ٹھیک سے ٹھیک ہے یہ حروف ایسے ہیں کہ یعنی اذ اور اذا ٹھیک ہاں یہ مستقبل کے واسطے آتا ہے اور اگر ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو بھی کیا کر دیتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر مشلر پہ پوچھا آپ نے کہ جی بالکل اس کے کیا معنی ہوں گے کہ ماضی کے واسطے ہے مستقبل پر داخل ہو کیا دیکھے میں نے کہا نا کہ آپ کو کہ یہ مستق... جو ہے یہ عام طور پر ماضی پر ہی داخل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے داخل ہونے کا مطلب آپ لوگوں نے پوچھا تو میں اس کی... اس کی وجہ بتا رہا تھا کہ داخل ہونے کا کیا مطلب ہے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسے حروف لائے جاتے ہیں داخل ہونے کی مثال دوں داخل ہونے کی تو مثال دے رہا ہوں دیکھیے نا آتی کا ازا تلاشی ازا تلاش شمس پر ازا داخل ہوا تلا آتشمس میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب دیکھیے ماضی کا سیگا ہے مطلب اس میں میں نے بتانا ہے کسی کو بھی بتانا ہے کہ جی ذرا بزعید کہ زید نے مارا ہے ذرا بزعید آمرن زید نے امر کو مارا یا سم آ زئی کر دیتے ہیں ذراب ذراب پڑھ کے نا آپ لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا سمے آ زیدن کہ زید نے کیا ہے سنا زید نے سنا اب یہ تو اس کے اندر تو خبر ہوگی کہ جی زید نے کوئی بات سنی ہے لیکن اب اگر میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ زید نے نہیں سنا زید نے نہیں سنا اب نہیں کے لیے میں ایسا کوئی لفظ لاؤں گا اسی ماضی کے سیغے پر تاکہ اس کی نفی ہو جائے اسی بات کی لہذا لہٰذا تھا تو اس کے لیے ہم ما نفی کے لیے لے آئیں گے تو نفی یعنی ما نفی کا حروف نفی جو ہیں وہ داخل کریں گے کس پر ماضی کے سیغے پر یعنی پر تو اس کا مطلب ہو جائے گا ما سمع آ زئی زیدن زید نے نہیں سنا اب یہ مطلب ہے داخل ہونے کا کہ ماضی کے سیرے پر ہم نے ما داخل کیا تو وہ کیا بن گئی ماضی منفی بن گئی ماضی مثبت تھی اس کے اندر اس بات والا معنی تھا کہ زید نے سنا ہے لیکن اب اس کی نفی ہوگی کہ ما ز... ماس ہمیں زیدن آزاد کے زید نے نہیں سنا یہ ہے اس کے داخل ہونے کا مطلب اب عید اذ اور ادا یہ دو حروف ہیں ظروف زمان میں سے تو اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب دیکھیں جیسے نفی کے لیے اگر مزارے پر آپ نفی لاتے ہیں تو وہاں پر حرف لا نفی کے لیے آتا ہے اور اگر ماضی پر آپ منف... ماضی کو منفی کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ ما نفی کے لیے آتا ہے ماضی میں نفی کے لیے ما آتا ہے اور مزارے میں نفی کے لیے لا آتا ہے عام طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مزارے میں نفی کے لیے ما بھی آ جاتا ہے اور ماضی کی نفی کے لیے لا بھی آ جاتا ہے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماضی میں منفی کے لیے ما آتا ہے میں گیا نہیں ہے جی میں آیا تیرے پاس ٹھیک ہے ہوں پوری مثال یہاں پر اس طرح نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر تیز تو اس جو ہے وہ تو ہم نے کہا ہے کہ اس ماضی کے واسطے ہی آتا ہے تو مثال کے اندر بھی اس ماضی پر ہی داخل ہے اس مستقبل کے سیڑوں پر یعنی مزارے پر داخل ہے ہی نہیں ہے جی کا یہ بھی ماضی ہے جیتو کا اس کو تو چھوڑے اس کی تو بات ہی نہیں کرنی عرط طلا پہلی مثال کے اندر یعنی عز والی مثال کے اندر عرط طلا آتش جب کیا ہے سورج طلوع ہوا تو یہاں پر مستقبل ہے ہی نہیں، یہاں تو داخل ہی ماضی پر ہوا اس کی تو بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایزا کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اذا کیا ہے مستقبل کے واسطے آتا ہے اور ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے یعنی مستقبل پر داخل ہوتا ہے یعنی مستقبل کے لیے آتا ہے کہ فلاں چیز بعد میں ہوگی فلاں کام بعد میں ہوگا اور اگر ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے یعنی ماضی پر بھی آتا ہے اس کے بعد اگر ماضی کے سی تھا تو بھی اس سے مستقبل والے معنی ہی پیدا ہوتے جیسے الله جب آئے گی اللہ کی مدد ٹھیک ہے اذا جاء ورنہ تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا ہاں جی اس کا معنی جب اذا کا معنی بھی ایسے ہی تو اذا جا انسل اللہ جب آئی تھی ویسے ہونا تو یہ چاہیے لیکن اذا جب داخل ہو گئے تو اس کا معنی اس نے بعد میں کر دیا مستقبل کا معنی میں لے گیا کہ جب آئے گی اللہ کی مدد یا جب آئی اللہ کی مدد اور آتی کا ازا تلا آتیشمس میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج دلو ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے جب سورج دلو ہوگا تو یہاں پر کیا ہے مستقبل کے معنی میں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات حالانکہ یہاں پر دیکھیے ادھر تلاش شمس کیا ہے ماضی کا سیاح ہے لیکن پھر بھی جی کیوں وائس بریک ہو رہی ہے آپ کے لیے سکائب والے آپ تمام کے لیے وائس اوکے کیوں جی رول نمبر چھ ہیں دوسرے ہیں جلدی سے اچھا تو سمجھ لگ گئی بات ایز ماضی کے لیے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر اور اضا جو ہے وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مستقبل کے واسطے اتا ہے لیکن کبھی کبھار ماضی کے لیے بھی تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیا اذا مفاجات کے لیے مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک, اچانک. بس میں گھر سے نکلا کہ اچانک سامنے فلاں आदमी کھڑا تھا ایسا ہوا تو اس وہاں پر بھی اس طرح اذ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جب اچانک کا ذکر کرنا ہو کوئی بھی تو جیسے دیکھی مثال کے اندر لکھا ہوا خرج توفا اذا سبع واقف من نکلا کہ اچانک درندہ کھڑا تھا اسب درندہ شیر کو بھی کہتے ہیں کبھی لیکن اسب متلقن درندے کو کہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو خرجہ تو سب واقف ان میں نکلا پس اچانک شیر کھڑا تھا درندہ کھڑا تھا تو عید اور اضاء دو حروف ظروف زمان میں سے ہم نے پڑھ لیے نمبر تین پہ آ جائیے متا یہ شرط اور استفام کے لیے آتا ہے یہ لفظ یعنی متا جو ہے یہ شرط اور استفام شرط کس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی شرط رکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو میں فلاں کام کروں گا کوئی بھی شرط رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے عام طور پر اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے شرط رکھنا کہ تم میرے ساتھ شرط لگا لو یعنی تم یہ کام کرو گے تو میں بھی یہ کر لوں گا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ شرط لگا لو اگر تم نے امتحان کے اندر فرسٹ پوزیشن لے لی تو میں سیکنڈ لوں گا ٹھیک ہے تو یہ شرط ہو گئی اور اسی طرح جو ہے نا کبھی کبھی شرط کے لیے آتے اور کبھی کبھی استفام کے لیے آتے استفام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنے کے استفام کسی سے کوئی بات پوچھنا طلب کرنا کوئی سوال طلب كرنا اب پہلے کی مثال متا لفظ متا جب شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہو شرط کے لیے اس کی مثال ہے متا تسم کہ جب تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا متا تسم اصم جب تم روزہ رکھو گے تسم یہ کیا مخاطب کا سیگا ہے اور اسم متکلم کا سیگا ہے ٹھیک ہے جب تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا یعنی شرط یہ ہے جب تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا تو یہ شرط ہو گئی دوسری مثال ہے استفام کی استفام کا مطلب پوچھنے کے لیے ہوتا ہے سوال کے لیے استفام کا مطلب یہی ہوتا ہے متا تو سافر تم کب سفر کرو گے تو متا یہاں پر استفام کے لیے ہے ٹھیک ہے یعنی سوال پوچھنے کے لیے اب ورنہ ویسے کہہ تو صاف ہیرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے استفام کے حروف یا اسماعی استفام میں سے متا لے آئے متا تصا فرو آپ کب سفر کریں گے آپ کب سفر پر روانہ ہوں گے لگ رہی ہے سمجھ کے نہیں تو لفظ متا یعنی ظروف زمان میں سے تیسرے نمبر پر متا ہے یہ شرط اور استفام کے لیے آتا ہے جیسے متا تسم جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا یہ شرط کی مثال آو ہے اور متا تسا تو, تو کب سفر کرے گا یہ استفام کی مثال ہے سمجھ میں آ سب کو متا اِذ تین حروف ہم نے پڑھ لیے تین اسماع پڑھ لیے اسماعی ضرور میں سے کچھ مشکل نہیں ہے آپ نے پہلے بس یہ ہے کہ تمام الفاظ یاد کرنے ہیں کہ اسماعی زروف کتنے ہیں آپ کیسے زبانی فرفر یاد ہونے چاہیے ار اِذ اضا متاف اہ ام سے من قطظ و قبل و بات بس اس طرح پہلے یاد ہونی چاہیے آپ کو بالکل ازبر جیسے ہی ٹھک کر کے کوئی پوچھے تو تین سے چار سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے منہ سے الفاظ نکل جانے چاہیے یہ والے پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک کی تفصیل پتا ہو کہ وہ کیا ہے کہ کے کے ہے ہے متا کس کے لیے آتا ہے وغیرہ وغیرہ کیفہ آ جائیں جی نمبر چار پہ کیفا لفظی کیفا یہ بھی ظروف زمان میں سے ہے یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے حال پوچھنے کے لیے کیفہ فالو جیسے میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں آپ تمام ساتھیوں سے کئی فلحال والواللہ تو کیفا کس کے آتا ہے حال دریافت کرنے کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا حالیں ہے جی تو عربی میں کہتے ہیں کئی یا کئی فالوں کا کئی فہالوں کی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے کیا حال ہیں تو کئی فا انتا آپ کیسے ہیں فی ائی حال انتا تم کس حال میں ہو ٹھیک ہے یہ حال دریافت کرنے کے لیے واسطے آتا ہے کیفہ انتا تم کیسے ہو فی االن انتا تم کس حال میں ہو ٹھیک ہے نا تو عربی بھی سیکھا کرو ساتھ ساتھ اس کے بعد نمبر پانچ ہے ایانا ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں کام کب ہوگا یا آپ فلاں کام کب کرو گے کسی سے وقت پوچھنا کسی سے وقت طلب کرنا دیکھیے اس کی مثالوں نے دی ایانا یوم الدین یوم یعنی بدلے کا دن یا جزا کا دن کون سا ہے کون سا دن ہے جزا کا قیامت مرادا یعنی ایانا یوم الدین کہ کون سا دن ہے کون سا وقت ہے ٹھیک ہے ایا یوم الدین اسی طرح اگر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں ہاں این یوم الدین آخرت مراد قیامت تو آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس سے کے لفظ کے ذریعے سے کہ ایانہ یوم الاختبار کے امتحان کا دن کونسا سا ہے کس دن پیپر شروع ہونے ہیں ایانا یوم الاختبار یوم المتحان دونوں لفظ کہہ سکتے ہیں ال اختبار کا لفظ بھی آتا ہے امتحان کے لیے اور امتحان کا لفظ بھی امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ائین کا لفظ آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں بالکل وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یا یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ایانہ یوم العطلا چھٹی کا دن کون سا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایانہ ہے وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے الختبار اب تم لوگ جو ہے نا عربی لکھو گے انگلش کے اندر سمجھ میں آ رہی ہے نہیں لو رول نمبر دو مل گیا لفت بار لو جی یہ کہیں گے کہ ہم سے کیوں ناراضگی ہے آپ بھی سن لو الختبار اور الامتحان ٹھیک ہے یہ کیا ہے دونوں لفظ استعمال ہوتے خیر این کا لفظ بتانا ہے اصل میں سمجھنے کے لیے کہ سمجھنے کے لیے بتانا ہے کہ کیا ہے الخت ایانا کس کے لیے آتا ہے وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے یہ وقت دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے جیسے ایان یوم الدین کون سا دن ہے جزاک ام سے ام سے کہتے ہیں گزشتہ کل کو ٹھیک ہے جیسے جانی انہوں نے آپ کو وضاحت سے نہیں بتایا کیونکہ کہ کام استعمال ہونے والے لفظ ہے کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ام سے گزشتہ کل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کل گیا تھا میں نے فلاں کام کل کیا تھا ٹھیک ہے ام سے اور آئندہ کل کو کیا کہتے ہیں یہ ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں گزشتہ کال کو ام سے کہتے ہیں اور آئندہ کال کو غدان کہتے ہیں سمجھ گئے؟ کیا؟ امسے. آپ کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں امسے لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں این یو مل امتحان یو مل مل علی فلاحم آئے گا نا بیچ میں کس نے روکے علیف الحم آنے کو یوم امتحان تو بھی چل جائے گا لیکن یوم الامتحان تاکہ پتہ چلے نا کہ آپ عربی بول رہے ہیں بچہ تو نہیں بول رہے ہیں ایانا یوم الامتحان ایانا یوم الاختبار جی خیر تو امسی سے کس کے لیے آتا ہے گزشتہ کل کے لیے اور کل کے لیے غدن ایسے نون کے ساتھ نہیں لکھا جاتا اور غین دال اور آخر میں علیف دو تن یعنی اوپر دو زبر آ جائیں گے غدن ٹھیک ہے غد غد غیندال بس آگے نون جونی لکھا جائے گا غدن نہیں غد آگے علیف اور تنوین آتا ہے ویسے بولنے کے لئے غدن ٹھیک تو اوہ آئندہ کل کے لئے اور ام سے کس کے لئے گزشتہ کل کے لئے ام سے گزشتہ کل تو کہتے ہیں جا آنی زیدن ام سے میرے پاس گزشتہ کل کون آیا تھا زید آیا تھا گزشتہ کل آیا میرے پاس زید کل یعنی گزشتہ کل ٹھیک ہے ملز و ملزو یہ دو حرفے تو یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں کسی بھی کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں یعنی میں نے فلاں کام فلاں دن سے نہیں کیا یا کب سے نہیں کر رہا ہوں میں نے پڑھائی کب سے چھوڑی ہوئی ہے میں فلاں دن سے اتنے دنوں سے میں کلاس میں نہیں آ رہا اتنے دنوں سے کب سے تو وہ جو ابتدائی مدت بتائے گا تو اس وہاں پر منز کا لفظ لگا کر آپ کو بتائے گا کہ مز کیا نام اس کا یوم جمعے کے دن سے میں کلاس نہیں آ یا مز یوم دو دن سے ٹھیک ہے مز ایک دن سے وغیرہ وغیرہ تو کس کے لیے کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لئے ابتدا ابتدا بتانے کے لیے کیا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں مز اور منذ یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں جیسے مارا ای تر یو مل جمع آتے میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا مارا میں نے نہیں دیکھا اس کو مر یو مل آتے جمعے کے دن سے تو دیکھیے کام کی ابتدائی مدت بتا رہے یا نہیں کہ کب سے نہیں دیکھا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کو بلکہ اس نے ابتدائی مدت بتائیے کہ میں نے جمعے کے دن کے بعد سے اسے نہیں دیکھا سمجھ آئی بات جی ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں جیسے میں نے ابتدائی مدت کے لیے بھی کہ بالکل ابتداء بتانے کے لیے بھی اور پوری مدت بتانے کے لیے بھی کہ میں نے دو دن سے نہیں دیکھا یعنی پوری مدت بتا دی ایک تو یہ ابتدائی مدت بتانے کے لیے کہ میں نے اس کو ایک ہفتے سے یعنی نہیں, یعنی نہیں دیکھا یا یہ کہ میں نے اس کو دو کیا نام اس کا جمعے کے دن سے نہیں دیکھا میں نے اس کو گزشتہ مہینے سے نہیں دیکھا تو ابتدائی مدت تھی لیکن کبھی کبھی پوری مدد بتانے کے لیے میں نے اس کو پورا ایک مہینہ ہو گیا کہ نہیں دیکھا میں نے اسے پورے دو دن ہو گئے کہ نہیں دیکھا تو مار یومین اسی طرح مز کی جگہ پر منذ بھی آپ رکھ کر کہہ سکتے ہیں مار ایت ہو مونز یوم منذ یومین مونز یوم اس کے بعد ہے لفظ قطو قتو یہ ماضی منفی تاکید کے لیے آتا ہے ماضی منفی کی تاقید کے لیے ایک ہوتی ہے واحد صرف ماضی کا سیغا جس کے اندر اس بات ہوتا ہے جیسے عالما فلاں جانتا ہے یا فلاں عالم ہے ٹھیک ہے علما یہ تو ہو گیا اس کے اس بات یعنی وہ عالم ہے یا وہ جاننے والا ہے وہ ایک مرد ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نفی لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ما عالما وہ نہیں جانتا یا کیا ہے وہ عالم نہیں ہے ما عالما اب اس کی تاکید کے لیے یعنی ماضی منفی کی تاکید کے لیے اس کو مزید محقط کرنے کے لیے کہ میں نے یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ ما عالما وہ نہیں جانتا تو اگر وہ کہہ دیا جائے کہ ما عالما قط تو کہ وہ کبھی بھی نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تو اس کی تاکید کے لیے آ جائے گا یہ تو اس کی تاقید کے لیے آئے گا یہ اب اس کی مثال دیکھیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے جیسے ما میں نے اسے ہرگز نہیں مارا تو ذربا ماضی کا سیخا ہے تو ذرب تہ کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے مارا لیکن نفی کرنی تھی تو ماض تو میں نے اسے نہیں مارا اب ماضربت پر بات تو پوری ہوگی کہ میں نے اسے نہیں مارا لیکن اب اس کے اندر تاکید کرنی ہے اس کو مزید موقع بنانا ہے اور تاکہ زیادہ بات پختہ ہو جائے تو کہا کہ ماں ضرب تو کہ کت میں نے اسے ہرگز نہیں مارا جیسے اگر آپ اپنے بہن کو مار رہے ہو ٹھیک ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہو تو آپ گھر والے پلا رہے ہو کہ آپ نے کیوں مارا تو آپ اس کی نفی کر رہے ہو آپ نے صرف پہلے یہ کہا کہ ما ضرب میں نے اسے نہیں مارا ٹھیک ہے لیکن پھر وہ آپ کو کہ نہیں،, نہیں آپ نے مارا تو آپ اس پھر تاکید لگا کر کہ سکتے ماں ضرب تو تو پتوں میں نے اسے ہرگز نہیں مارا تو یہ تاکید کے لیے آ جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا جی ایسا ہی ہے میرا خیال سے ایسا ہی لگ رہا ہے اصل میں نا میرا خیال سے جنہوں نے شروع سے جب یہ علم و کا جو آغاز ہوا ہے تو شروع کے اندر ہی ذرا با کا باب لکھا ہے تو وہ ذرا با ذربہ ذرا با جہاں دیکھو ذربہ کی مثال ہی فٹوری فٹ ہوتی ہے اس لئے میں آلما کی مثال دے دیتا ہوں ہے؟ علم کی مثال ہے وغیرہ وغیرہ کرو مجھے لکھی ہوئی ہے تو ماں ذرا تب ظاہر کتاب تو پڑھانی ہے ورنہ میں نے تو آپ کو کیا مثال دی تھی آلما ماں آلما خیر آف یہ اس کے بعد آنے والا لفظ ہے آف زو یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے وہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے تھکتوں کا لفظ ماضی منفی ہو اور یہ کیا ہے مستقبل منفی کی تاکید کے لیے لا اضری بہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ماروں گا یہاں پر بھی دیکھو عظری بہ لے آئے ٹھیک ہے لا اذریبہ بہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ماروں گا آپ اس کی کوئی اور مثالیں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لاسم لا آ ٹھیک ہے سمے لا اسم آسا کبھی بھی نہیں سناؤں گا آفزو کبھی بھی نہیں سناؤں گا یا ما سمے آتی تو میں اس سے نہیں سنوں گا میں اس کی بات نہیں سنوں گا کوئی بھی تو یہ ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ اب تو میرا خیال سے میرے کانوں کان خبر ملی ہے کہ علم اولین ختم ہو چکی ہے اب تو ساری گردانے آپ کو زبر یاد ہو چکی ہوں گی کیوں جی اب تو آپ کو مجرد مزید یہ ساری چیزیں سمجھ آنی چاہیے آپ تو ہو چکی ہے صرف ختم ہی ہو چکی ہے یا کوئی سمجھ بھی لگی ہے اچھا جی اس کے بعد دو حروف ہیں افزو کے بعد یعنی قتو ماضی مجھے نہیں سمجھ آئی رٹا اچھا ہے اچھا پچیس تصویر ہو گئی ہیں سمجھ گی. سمجھ گئی گیا جی شروع نہیں ہوا چلیے جی تو قطو ماضی منفی کی تاکیت کے لیے اور افزو مستقل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اس کے بعد دو حروف ہے آخری زرف زمان کے عروف ہے اسماعی ضروف جو آج کا سبق چل رہا ہے اس میں سے اس ٹھیک ہے ہم اچھا جی اللہ اکبر تو قبل اور باد قبلوں کے معنی ہوتے ہیں پہلے بعدوں کا معنی ہوتے ہیں بعد قبلوں کے مطلب ہوتے ہیں کیا پہلے اور بعدوں کے مطلب ہوتے ہیں بعد قبل و پہلا و بعد تو قبل بعد جب کیا مضافوں اور مضاف لے متکلم کی نیت میں ہو تو یہ بھی کیا ہے اسماعی ضرور میں سے ہوں گے ظاہر ہے کہ کوئی کام یعنی فلاں کام سے پہلے ٹھیک ہے قبل و پہلے اور بعد و بعد تو یہ بھی گویا ظرف زمان ہے زمانہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بھی زمانے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام اس سے پہلے ہوئے ہے فلاں کام اس کے بعد ہو رہا ہے قبل و بعد تو اس کی ان کی دو صورتیں بتا رہے ہیں جب کہ وہ مضاف ہوں یعنی یہ ظرف کے لیے کب ہوتے ہیں یہ ورنہ اور معنی کے لیے بھی آتے ہیں ظرف زمان کے لیے کب ہوں گے کہ جب یہ قبل و بعد و مضاف ہوں یعنی دو لفظ ہیں دو اسم ہے قبل بھی اور باد بھی یہ مضاف بھی ہوں گے اور مضاف الے متکلم کی نیت میں ہو کلام کے اندر موجود نہ ہو بلکہ مضاف علیہ مضاف ہوں لیکن مضاف علیہ کلام کے اندر موجود نہ ہو بلکہ متقلم کی نیت میں ہو بس تو یہ اس وقت کیا ہوں گے ظرف زمان کے لیے ہوں گے جب قبلو اور وادو دونوں مضاف ہوں اور مضاف علیہ متکلم یعنی جو کلام کر رہا ہے اس کی نیت میں ہو تو اب دیکھیے کتاب کے اندر قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد لله الامر من قبل ومن بعد ابا الله تعالی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی کا ہی حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کس کے بعد بھی ای من قبل كل شيء ومن ہر چیز کی پیدائش سے قبل بھی اور ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی سارے کا سارا حکم یعنی پہلے بھی اور بعد کا حکم بھی کس کے لیے ہے صرف اللہ تعالی کے ہی چلے گا کسی اور کا نہیں تو للہ الامر من قبل و من بعد قرآن مجید کے اندر آپ کو صرف یہاں تک ملے گا للہ الامر من قبل و من بعد اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے پہلے کا بھی اور بعد کا بھی اب کس سے پہلے کا بھی اور کس کے بعد کا بھی تو یہاں پر مضاف علیہ کلام کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ مذاف مقدر کیا ہے انسان کو پتہ چل جاتا من قبل کل شعیح ہر چیز سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا ہر چیز کے بعد بھی تو یہاں پر دیکھیے دونوں مزاف بھی ہیں قبلو بھی مذاف ہو رہا ہے اور بعد بھی مضاف ہو رہا ہے لیکن مضاف الیہ کلام کے اندر موجود نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے متکلم کی نیت میں ہے یعنی اللہ تعالی کو خود پتہ ہے۔ دیکھیے قبل و بعد جبکہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متقلم کی نیت میں ہو نحو قولی تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد یعنی من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء اور جیسے انا حاضر من یعنی من قبل كما اچھا یعنی من قبل انا حاضر من قبل یعنی میں پہلے حاضر ہوں اب دیکھو قبل کہہ کر بات کو ختم کیا ہوئے لیکن مثال کیا ہے اگر بندہ کوئی دوسرے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہو کہ میں انا حاضر من قبل کہ میں پہلے سے حاضر ہوں تو اس کا مطلب میں آپ سے پہلے حاضر ہوں تو یہاں پر کاف خطاب کا مضافلہ ہے ائی من قبل کا ائی ان حاضر من قبل کا متی اونا بعدو یعنی بعد هذا۔ ٹھیک ہے متا تجی ا تم کب آؤ گے ہمارے پاس اب کے بعد یعنی اس بار تو آ چکے ہو اب کے بعد کب بان ہے متا تجی ابادو کلام کے اندر اب ہاذ موجود نہیں ہے بلکہ متا تجی اادو کہ تم کب آؤ گے اس کے بعد یعنی اب جب آ چکے ہو ایک بار تو اس کے بعد کب آؤگے جی تو اسمای ظروف جی بس ٹھیک ہے آج کے لیے واقعات کافی اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آج ہم صرف اور صرف اسماعی ضروف پڑھیں گے اسماعی ضروف میں سے زرف زمان پڑیں گے تو اسماعی ضروف کتنے ہیں وہ کیا ہیں پہلے اس کے اولا دو قسمیں ہیں زرف مکان زرف زمان زرف زمان وہ ہوتے ہیں کہ جو زمانے پر درارت کرتے ہیں جن کے اندر زمانے کا تذکرہ ہوتا ہے اور زرف مکان وہ جس کے اندر مکان جگہ کی تعین اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے اسماعی ضروف کتنے ہیں بارہ کے لگ بھگ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اضا متا فیان قبل یہ آپ کو بالکل ازبر یاد ہونے چاہیے حروف سب کو پھر کس کے لیے آتا ہے کہتے ہیں ماضی کے واسطے آتا ہے اگرچہ کبھی مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اذا ہے مستقبل کے واسطے آتا ہے لیکن کبھی ماضی پر بھی آتے ہیں پھر ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے متا کس کے لیے آتا ہے شرط اور استفام اس کے دو معنی ہیں یہ میں پوچھوں گا کل سب سے کہ کس کے لیے آتا ہے متا شرط کے لیے بھی آتا ہے جیسے متا اسم جب تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا اسی طرح متا دوسرے معنی استفام کے لیے بھی آتا ہے متا تو, سافر ہو تو کہ تم کب سفر کرو گے اس کے بعد کیفا ہے کیفا کیفیت یعنی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے کیفا حالوں کا یا کئی فنتا ائانہ کس کے لیے آتا ہے وقت کی دریافت کے لیے آتا ہے وقت دریافت کرنے کے لیے کہ آپ کا فلاں کام کب ہونا ہے این یوم الدین کب ہے جزا کا دن ائان یوم الاختبار ائین یوم الامتحان وغیرہ ام سے گزشتہ کل کے لیے آتا ہے موض اور موض یہ دونوں لفظ جو ہیں کیا ہے کس کے لیے آتے ہیں کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں اور مکمل مدت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد قطو ہے قطو ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اور افزو کیا ہے مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتے ہیں قبل و بعدو جب یہ کیا ہو مضافوں اور مضافل کیا ہے متکلیم کی نیت میں ہو تو یہ دونوں کیا ہے ظرف مکان کے لیے زرف زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے لاہم قبل من بعد اس طرح ان حاضر قبل اے من, من قبل کا متا تجی عنا باد ائی متآ تجی عنا باد حاد آج کا سبق آپ کا دو منٹ کا کل سبق ہے اور پورا ایک گھنٹہ آپ کو پڑھا دیا گئی سمجھ سب کو جی آئی سمجھ یاد کرنے کی چیز ہے یا آپ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں یاد کرنے کی ہے کچھ بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یاد کرنے کے بغیر سمجھ آئے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا سب سے پہلے تو آپ نے الفاظ کر رہتا مارنے کا اٹا مارنا ہے کہ آسمائے ضرور ہیں کتنے ہیں ظرف زمان کے پہلے ان کو زبانی یاد کرنا ہے عز اِذ ازا متاح کئی فیانہ سے مضمون قطو افز و قبل و بات تک پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو دیکھنے کے کس کے لیے آتا ہے عید کس کے لیے آتا ہے اضا کس کے لیے آتا ہے متاح کس کے لیے آتا ہے متا کتنے معنوں کے لیے آتا ہے شرط کے لیے آتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا کس کے لیے کیا نام ہے اس کا شرط کے لیے ہے اور استفام کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور جتنی بھی معنی دونوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کے ہمر ہوں الحمد اللہ رب المین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ